وہ مستقل برضاد دونوں چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں نا وہ فلسفہ یہ ہے یہاں شر کو مستقل برضات نہیں تھا مین شر رہے ما خلق ما خلق جو ہے مستقل بردات شر نہیں ہے ماہ خلق کا ایک اسپیکٹ وہ ہے جسے جو ہمارے لیے شر ہو جاتا ہے اس میں ہم بچنا چاہتے ہیں بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ جال حق کل بات یہاں کل کیوں ہوا بھائی یہ آتے کیوں چلا گیا دیے کے آتے ہی اندھیرا چلا جاتا ہے اس لیے کہ اندھیرا فکر تن مستقل بغاد وجود نہیں رکھتا وہ اس کے نہ ہونے کا نام تھا اس کے آنے کے بعد پھر کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی آپ کو ورنہ اگر یہ مستقل بزاد ہوتا تو اس کے آنے کے بعد ایک ایفرٹ کی ضرورت پڑتی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے اس کی آمد کا نام ہو گیا ہے گھیرے کا چلے جانا اس لیے کہ کی جو ہے وہ, وہ موجود نہیں ہے فل خارج بلکہ وہ زہوکا ہے وہ ٹھہری ہوئی اس وقت کا جب تک یہ حق نہیں آتا آنے کے بعد وہ باقی نہیں رہتی خیر و شاہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بھیا دے کل خاص کیا بات ہے قرآن جی جی اب آیا ہندی فلس بات کافری مرگست اے روشن نہاد نو جہاز کا مطلب دیکھو جی ہلکے میں ہو گیا ہندی فلسلے کی کافری مرگست اے روشن نہاد کہتا کیس کا زد بام مردہ غازی کا جہاد کافر تمام روزہ ہوتے ہیں یہ جو تم کافروں کے ساتھ جا کے جہاد کرتے ہو تو شرم نہیں ہوتی مرغے میں جا کے لوگ میں ہو جائیں گے دیکھا نا ہنسا کہاں لایا ہے یہ اب کرنا کیا ہے یہ جو آیا جی ان کے یہاں جہاد اکبر کیا ہے جہاد نقص اپنی ذات کے ساتھ جہاد کافر کے ساتھ کافر کھہرت مرد ہے مردے نہ بن رہا ہے مرد مومن زندہ کافر مدہ ہے مرد مومن زندہ ہے تو زندہ نہ جی آگ کرنا چاہیے گا جان با خود بجائیں گے بار بار خود اس ہم کیو بار آہ پلنگ وہ اپنے ساتھ جنگ کرتا ہے اپنے ساتھ جنگ کرتا ہے اب یہ دیکھیے کتنی بڑی غلطی کر گیا ہے ہم کیوں بار آہو پلنگ پلانگار راہو تو جو متوگار چیزیں ہوتی ہیں سائن اپنے آپ پہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے اس کی اندر شاعری بھی نہیں تشریح بھی بڑی خام ہے اور جنس میں دونوں زندہ ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے یہ تو کیا جائے نا جی وہ تو کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں تو کافر جو ہے وہ تو مردہ ہے مردے کے ساتھ جہاد کا ساتھ جہاد کرنا زندہ کے ساتھ زندہ دنیا کے اندر صرف مومن ہوتا ہے اس لیے مومن کو جہاد ہوا سر ہنکیتا کے نال جاگ دلائے مشکلیاں ماں بہان لو کسی کرے تو وہ تو بات مارتا ہے نا یاد کرنا بڑا ضروری ہو گیا نال ہاں جی لاجیکلی آپ دیکھیے ہانی ہے آپ چل ادر کافر مردہ سی آیا ہے کوئی گل ایک نہ مل جی کافر بے دار دل پیشے صنم بے دیندارے خفت اندر حرم وہ بیدار دل کافر جو بدھ کے سامنے ہوتا ہے اس مومن سے اچھا ہے جو کابے میں سو جاتا ہے جلد وہ کیا ہے اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی مرانا ہو تو پاس مومن بھی کافر ہو نے بھی ہاں نہ ہو تو بندہ ہے مومن بھی کافر ہو وزن کی بلچاری عشق بھی ہے اگر, اگر وہ عشق تو ہے قربی مسلمانی تو بھی یہ وہی وہ کہتا ہے کافرے بے دار دل کوشے فنم بے ریندارے کے خوب کے اندر فرم چلیے خیر و کا مسئلہ لو بھی حال ہو گیا یہاں ہے چشم کو امتحان کے جو لاجک کی ہے کردی چشمے کو رست ای کے بیند نا خواہ یہ جو ایون دیکھ رہی ہے نا یہ چشمے کور ہے ہی چشم عندہ ہے یہ ہے ہی آگے ہی گا شد را نیند آفتا سورج کو کسی طرح تاریخ کی نظر ہی نہیں ہے اس کو رات کہیں دکھائی نہیں دیتے ڈھون رہا ہے کہ کہیں رات مل جائے اس کو رات کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے نا مثال کتنی بڑی کام ہے بڑی لبر سمجھتا ہے سر ہاں وہ کہتا ہے کہ تو تیری اپنی آنکھ امھی ہے جس کی وجہ سے تجھے تاریکی نظر آتی ہے تیری آنکھ اگر روشن ہو تو تاریکی ہوتی نہیں ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے سبوت یہ ہے کہ سورج کو آج تک توڑوں درد سے رات کہیں ملی نہیں ڈونڈ رہی نے میں نے کہا ہے نا کہا چلتا ہی تشبی سات کے وقت تشبیہ ایسی ہوتی ہے واقعی گفٹ کر جاتی ہیں آدمی بھی وہ اس کا جواب مانگتا پھر سارا آفتاب کو کہیں رات نظر آتی ہے تو پھر یہ رات کی موجودگی یہی ہے نا کہ تیری اپنی آنکھ اندھی ہے تیری آنکھ میں اگر نور ہو تو تجھے کوئی چیز یہاں ماشاء نظر ہی نظر ہی لے رہے ایون برائی چیز وہ اس وقت سٹرگل یہ ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں کو اندھا سمجھتے ہیں نا اس وقت تک سٹرگل کرتے ہیں تاکہ یہ آنکھوں جو ہیں اپنے آنکھ کو سٹرگل کرتے ہیں کہ یہ آنکھ اندھی نہ رہے یہ نور آ جائے جب آ جائے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ ایبل نظر نہیں آتی پھر تو سب وہی نظر آتا ہے تو ہی ٹو میں نے اس دن جو آپ سے کہا تھا معذ اللہ معذ اللہ نقل قبر قبر ناشت کے در مذہب عاشقان ابلیس و محمد در مذہب آشقان یک رنگ ابلی سو محمدست کا سنگ دونوں یق ہیں یکس یک رنگ ہے پہلے دوسرا سال ہے یکسنگ جی ہاں وہ ایک ہے وہ اس لیے کہ وہ پھر تو فرق ہی نہیں رہتا نا دن اور رات میں سورج کے نزدیک ان کے نزدیک پھر ہر ایک وہی ہو جاتا ہے یعنی ان کے نزدیک اجلیش بھی خدا ہی کا ایک روپ ہے محمد بھی خدا ہی کا ایک ہے موجود ابن ابھی نے ایکم میں باب لکھا ہے پھر آون کے اوپر سے رون اور موسا کی یہ جھڑپ جو مانتے ہیں شاید پر. یہ ساری بکواس ہے وہ تو اسی کے دونوں روپ تھے وہ بھی وہی تھا یہ بھی وہی تھا دونوں ایک وہ تو پھر نہیں مانتے یہ آم کھل جاتی ہے نا جن کی یہ کہہت ہو جاتی ہے وہ اس دنیا میں پھر رہتا ہی نہیں ہے جب آنکھ کھل جاتی ہے تو گھر میں جا کے کھل دیا چندی گڑھوں یہی تو اس فلسفہ ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے تو آنکھ کھلتی نہیں ہے دنیا تو کسیف ہے غلیف ہے خدا کے بندے کے درمیان حائل ہے اس سے دور چلا جانا پڑتا اس ماتے کو ترک علائق ترک ترک کرنا ہوتا ہے ترک دنیا ترک اقدا تر ترکے دنیا ترکے کے ترکے مولا ترکے مولا ترکے تر کے مولا اور تر کے ترک ترک ترک یہ پتہ ترک ترک کے بہت بڑا فلسلہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہونا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں یہ بھی تو ایک خواہش ہے ترکے خواہشات کا نام ہے نا اینا جو ہے کمپلیٹ فنا تو ٹھیک ہے کہتا ہے تر دنیا بھی کیا کر کے اقبا بھی کیا کر مولا بھی کیا لیکن ابھی تک تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس کو بھی میں چھوڑ دوں یہ خود خواہش نہیں ہے اس کا نام ہے تر کے ترک <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تر تر تو یہ ہے وہ چیز کے ہیں تو جب اس مقام پہ یہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے کیوں موبی ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھے میں پکڑ لو پیچھے سے جا چلو چلو جلدی کروں کہ ان سے کیا کہنا بیٹا ان سے جا کے ڈاکٹر صاحب سے کیا کرنا یہ تھا کہ شاید وہ ہندوستہ ہے جب ہندوستان کہتے ہیں مجھے جی انہوں نے اسی لیے چار اپنے یہاں زندگی کے حصے کر لیے ہوئے ہیں ان کے یہاں برہمچاری آشرم گرست آشرم سنیاس آشرم ونباس آشرم پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر شادی وادی نہیں करना رہے ہیں صرف علم حاصل کرنا اگلا حصہ زندگی کا ہے گرست آشرم بیوی بچوں کی زندگی ہے اگلا حصہ ہے یہاں رہتے ہوئے سنیاس لے لینا یعنی مار كیان دھیان جس کو کہتے ہیں اس کی مشق کرنا اور آخری حصہ جہاں جا کے انتہا ہے بن باس یہاں سے نکل کے وہاں چلے جانا جنگلوں كے اندر یہ جو انتہائی بلندی تھی ان کے ہاں کی مراج اس زمانے میں تھا جب یہ بن باس میں بسنے والے کچھ زیادہ تعداد میں تھے لیكن رہے ہیں ہمیشہ یہ اكا دكا وہ تو اوتار ہو جاتے ہیں یہ تھا ان کا زمانہ ان کے का ہاں کا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی معاشرہ ان کے یہاں میں راج کے اوپر نہیں پہنچ سکتا معاشرہ تو دنیا میں رہنے والوں کا نام ہے نا وہ تو پہلے جو آشرم تین ہے اس میں تو رہتا ہے بلکہ تیسرے میں جاتے تو وہ بھی قریب قریب قطع ترو کی کر لیتا ہے پہلا جو ہے اس میں اور دوسرا برہمچاری آشرم اور گریشت آشرم ان دونوں میں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں تیسرے کے اندر بین بین ہو جاتے ہیں کہ رہتے ہیں یہاں لیکن یہاں سے ترک علاج کرتے جاتے ہیں ध्यान دھیان سیکھتے ہیں اور چوتھا ہے جہاں میراج کون حاصل ہوتا ہے ان کو کمپلیٹ یہ ترک اس دنیا سے وہ بنواس آشرم وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے میراج تو ان کے یہاں جو بہتر زمانہ پہلے کبھی ست تھا اس میں, اس میں جو جسے داروا کہتا ہے دوسروں کا زمانہ دیکھا نہیں وہ باندھ ہی ہوں سن بندے ہوں سر وہ کمال کا زمانہ نا بات سی نا تو ان کے حجی ہاں یہ ہے تفصیل معاشرہ ان کے ہاں بھی خدا پرست نہیں ہو سکتا ماضی کی دنیا کے اندر ہے تو یہ ہو ہی سکتا اچھا بی جے اب آ گئے اور ہو میرا گرو ہوا جبر اور قدر کا سوال آئی اور یہ کیا بتاؤں کہاں لے گئے ہیں اس چیز کو بتائیے جی یہ وقت ہے ابھی دس منٹ میں نہیں میاں تیار ایسے بھی کروں گا میں جی یہ مسئلہ بڑا آگے باہر آلو تو آنا ہی نہیں آپ نے کہا بس یہ کہ آپ کا سوال یہ ہے جی کہ انسان کی فطرت ہے کچھ اربوں نے اسے فطرت کہا فارسی والے اسے فرشٹ کہتے ہیں یونان والے اس نے نیچر کہا اس نے نیچر سے یہ چیز آگے کہی اور یہ مسئلہ فلسفے کی دنیا کے اندر بنیادی ہے انسانی فطرت پہلے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے اس کے آگے آتا ہے کہ فطرت کیا ہے کی جائے پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ فطرت اس کی بدل سکتی ہے اس پہ فیصلہ ہے کہ فطرت بدل نہیں سکتی خالص جب آ گیا فطرت اپنی پیدا کرنا نہیں ہے انسان کے کسی ایکشن سے فطرت بدل نہیں سکتی نیک فرشت نیک فطرت بد فرشت بد فطرت اسی میں ہے یہ جب آ تصور تو, تو انسان کا اختیار ارادہ عمل وغیرہ سب کر سکتا آپ کے ساری چیز جب یہ آئی تو پہلے طے ہو گیا کہ خدا نے ان لوگوں کو جنم کے لیے پیدا کیا تھا اور ان کو جنت کے لیے پیدا کیا انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے فطرت بد بھی ہوتی ہے فطرت نیگ بھی ہوتی ہے یہ آپ کے یہاں آیا ہے کرسچیانٹی نے تو یہ کہا نا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی اپنے امنی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ ہی ساتھ لاتا ہے تو ان کے ہاں تو ہر بچہ فطرتے بد پیدا ہوا ہے انسان لیکن ہمارے ہاں کیونکہ مجوسی فلسفے کا اثر زیادہ تھا ایران کا اس لیے ہم نے دونوں مانے خیر اور شر آہرمن و جذبہ ہم دونوں مانتے ہیں اب وہ ایک انسان کے اندر دو فطرتیں نہیں مانتے مان تو یہ ہے کہ بعض انسان پیدائشن نیک سے طرف ہوتے ہیں بعض پیدائشن بد طرف ہوتے ہیں سمجھ ہی لیے یہ جو چیز ہے یہ تو خاصل, خالص ڈٹرمینزم ہوتا ہے. اس کی عالت اس میں باقی نہ رہا یہاں کی اپرچونٹیز جو ہیں جب انسان کو ملتی ہیں کہ اب اس فلسفہ فطرت فرشت کے اعتبار سے بھائی اس کو کچھ تو بدل جانا چاہیے ان کا تو سوال ہی نہیں ہے اس کے بدل جانے ابھی بات صاف ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں یہ ہے جی فطرت کا امتحان کرتے اب آپ آگے بڑھے تو آپ نے بھی انسان کی ایک فطرت تسلیم کر لی یعنی قرآن کی بھی فطرت اللہ اللہ کی فطرات مانی انہوں نے یاد رکھی یہ عربوں کے ہار اس قرآن کے نزول کے زمانے میں فطرت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا آپ میں نے عرب کیا فطرت یہ عرب جو تھے ایکسٹریک فلاسفی یا میٹا جو ہے نا یہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے وہ دو اور دو چار جانتے ہوتے یہ تھا ہی نہیں اس لیے فطرت کا لفظ یونانی نیچر کے معنی میں عربی لٹریچر میں آتا ہی نہیں تھا ان کے یہاں تو خطرہ, خطرہ کے معنی ہوتا تھا پہلی دفعہ کسی چیز کا فرب تفصیل میں ہمارے ہاں جو آتا ہے ابن عباس کا کون وہ بڑا عیم ہے کہ یہ جو تھی وہ خاطر سماواد ولہر انہوں نے کہا کہ بعد میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خالق میں اور خاطر میں فرق کیا ہوتا ہے تو یہ لوگ تو جب سمجھنا ہوتا تھا کسی مقام کو تو یہ بدوؤں کے ہاں جاتے تھے نا سمجھنے کے لیے تو جن کی زبان ابھی ان پلیوٹیڈ تھی تو وہ ان کے ہاں لکھا ہے ان کی اتنے بات کی تفسیر میں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک دفعہ دو بدو آ گئے میرے پاس ایک مقدمہ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک پن ہے اس کے متعلق مطلب مقدمہ تھا کہ وہ کس کا ہے تو اس میں سے ایک بدو نے کہا کہ وہ میرا ہے اتنی ہے کہ فدر تو مجھے مقدمہ تو بھول مل گیا میں نے کہا پھر کا ددر تو میں نے کہا کیا مطلب ہے اس نے پھر سمجھایا کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ ڈک کیا ہے پہلی دفعہ ڈک کیا ہے اور اس نے پتا اس نے اس کے اندر سے سیلٹ نکالی تھی سمجھے نا اس نے تو خلا کا ہی اور میں نے فتر تھی. اس لیے میرا اس تھا اللہ تمہارا بھلا کے بات صاف ہو گئی پاطر اس کے نوات اور خالی تمہارے صاف ہو گئی فطر تمنا خدا نے اپنے اس قانون کو کہا جس سے وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور خلق اللہ وہ ہے جس نے پھر پیدا ہوئی ہوئی چیزوں کے اندر نئی نئی ترتیبیں دے دے کے نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے یزید و فی الخل کے مادشاہ یزید و فل خلکے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے اس نے انسان کو خدا کو اپنے آپ کو آسن الخالقین کہا ہے کہ خالق دوسرے بھی ہو سکتے ہیں آسن الخالقین کے ماں تو یہ ہیں اور بھی ہو او سکتے ہیں اس نے آسن کہا نا اپنے آپ کو خالد تو وہ مانتے ہیں کو خاطر نہیں مانتا کسی کو فاطر تو لوگ خالد ہو جاتے ہیں وہ آسن ہے آسن جو ہے تقریل کے درجے کی ان کو جس میں پرپورشن ہوگی وہ آسن ہوگا وہ تو خدا ہے اس کی تکلیف میں یہ کہتی ہے خاطر اور بدی جو ہے پکڑی میں ایک چیز ہوتی ہے بدا جو ہوتا ہے بدا ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی دفعہ نمودار کرنا وہ بھی پہلی دفعہ ہوتا ہے فارکر ہے اصل میں پہلی دفعہ کسی کو کریٹ کرنا تخلیق جو ہے جو چیزیں کریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر دہلی پرپورشن اس کے اندر ہوتا کے معنی پرپورشن ہوتا ہے جس اخلاق کا لگنا ہمارے یہاں آیا ہے اخلاق کے معنی سے ہی پرپوشن ہے نہیں اس نے غلط کے مانے جس کی تخلیق جس کی پرپورشن اچھی ہو بیلنسڈ پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں وہ لے آئے فطرت اللہ اللہ کی فطرت. اب اس میں لے تو آئے انسان کی فطرت اب مصیبت یہ کر دی تو وہاں فطرت اللہ اللہ کی فطر انداز آ خدا کی فطرت جس کے اوپر اس نے انسان کو پیدا کیا تو گولہ انسان خدا کی فطرت سے پیدا ہوا پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ خدا کی بھی ایک فطرت ہے فطرت وہ کسی چیز ایسی کو کہتی ہے کہ جو کہیں سے مری ہوئی ہو اور بدلی نہ سکتی اس میں مجبور ہو وہ اس کے لیے پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف بہنا آگ کی فطرت ہے حرارت دینا تو جو اس قسم کی کوئی فطرت بھی ہے خدا اس معنی میں اگر لیے جائے تو یعنی اس ذات کی فطرت نہ کرو سنت اللہ کے تو معنی ہے نا کہ اس کے درخت کرنے کا انداز جو ہے وہ ہے وہ جو چیز ہے یا کلمات چند اس کے ہیں جو اس کے بہن کریٹ کیے ہوئے لاز ہیں خود ذات خدا بندی کے متعلق کہنا ہے کہ اس کی کوئی فکرت ہے تو بالکل غلط ہے یہ اس کی ایٹیوڈس ہیں لیکن بارہ دیکھ تو خدا کی فکر بنائی جیسے ہمارے یہاں تفلو کو بے اخلاق فکرایا ہوا ہے تو وہ خدا کے بھی اخلاق ہوتے ہیں تم خدا کے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر جسے کہتے ہیں بڑے غلط ہے اخلاق نہیں ہوتے خدا کے کتاب ہوتی ہے تو فطر خدا کی فطرت میں انسان کو پیدا کیا اور قیمت آئی اب قرآن کے اندر ان کانا ظلم کو انسان وہ خلق انسان عجولا کہیں آیا ہے بنا لہزل آیا ہے اس میں یہ کچھ آیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے متعلق چلی آ رہی ہیں تو اگر انسان فطرت اللہ میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ ساری خدا کی فطرت ہی ہے جو اس میں انسان میں منائی جا رہی ہے کہ جی وہ سوسائٹی ہے وہ پھر حدیث میں ہے کہ ہر انسان بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو یہودی نصرانی یہ بنا دیتے ہیں تو اکبر نے اپنے ہاں اس پہ تجربہ کیا کہ دیکھیں کہ پھر اسلام سے کون پیدا ہوتا ہے تو اس نے ایک بچے کا انتظام کر کے اس کو جنگل میں دے دیا اس کو ہندی بندی کا انتظام کیا جو اس سے ہی وہ دودھ بکریوں کے دودھ پی لیتے ہیں بچے انہیں پہ پر پرورش کی چیزیں تو اس کے بعد وہ خالص انہیں کا پٹا ہوتے نہیں <laughs> وہ وہ انسانوں کی طرح چلنا ہی نہیں جانتا تھا نہ اس کو زبان کوئی آتی دین چلنا سیکھتا تھا وہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس نے کہا کہ فطرت اللہ جی اور مجھے بتائے کہ جس بچے کو ماں باپ یوبی نسرانی مجوسی نہیں بناتے لوگ اس دین کو پیسہ لگتا ہے اور یہ بتاؤ یہ ہے دین فطرت پھر انہوں نے کہا اسلام دین فطرت ہے خدا کی ایک فطرت ہے اس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا اسلام دین فطرت ہے ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ جی او بھی بناتے ہیں انہوں نے گایا اور یہ ایک ایٹ غلط تیری رکھی جائے کاسوری ہے دیوار کا آخر تک دیوار ٹیڑی جاتی ہے یونانیوں کے فلسفے سے فطرت کے یہ نیچر کا لفظ اس کا ترجمہ کر دیا ان میں سے کسی نے فطرت یہ اس کا ترجمہ ان کا یہاں ہوا جی صاحب سے پہلے لفظ نیچر کا فطر ترجمہ کیا اب قرآن کے اندر یہاں فطرت آیا ہوا باقی وہ چل پڑے اس کے پیچھے پھر اس کے بعد میوسوں کا اثر جب آیا ایرانیوں کا تو پھر نیک اور بد فطرت دو چیزیں آئی دیکھتے ہیں یہ میوسی ارمون یزنا کس طرح مستقل بلزاد دونوں جگہ کھڑے ہیں سب فطرت اٹل اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک انسان میں یزنا اٹل دوسرے انسان میں اہرم اٹل دونوں مستقل غذا نہ یہ بدل سکے نہ وہ بدل سکے نہ یہ مٹ سکے نہ وہ مٹ سکے خالص مجوسی فلتفائی جی اور آپ کے یہاں یہ عام استعمال ہوتا ہے فطرتی بارواقع بار ہوئی ہے فرشت خراب ہے دیکھ لیجیے روز مرہ کی باتوں میں ہمارے یہاں کتنی چیزیں کارکرانی آئی ہوئی ہیں اچھا جی جب شرشت کسی کی بات ہوتی ہے تو یہاں جو اپرچونٹی اس کو ملتی ہیں اس سے تمہوں پھر کوئی نہیں تھا کیا اس سے وہ کچھ بدل سکتا ہے سنبھل سکتا ہے بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لی تھی اس مسئلے کی بڑا مشکل تھا یہ آپ سنیے یہ کہتے رومی کہتے ہیں اقبال نے اپنے ہاں اس کو بال جیل میں یہ مرید ہندی اور پیر رومی یہ مکالمہ لکھا ہے یہ مرید ہندی اس سے پوچھتا ہے کہ انسان کی فطرت اپرچونٹی سے بدل جاتی ایسا ہو سکتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو بال بازاں را سوئ سلطان بڑا یہ اسباب ہوئے گا اپرچونٹیز ہوئی ہے نا بال بازاں را سور سلطان بڑھا دو بال زیادہ راہ بگورستان بڑا اور دونوں کو ملے ہوئے ہیں کہتے ہیں تشریح مار دیتی ہے تشویز میں نے کہا ہے نا کہ جہاں آدمی بے بس ہو جاتا ہے تشویش کیسی عمدہ ہے پر دونوں کو ایک کیسے ملے ہوئے ہیں بعض کو پر ملے ہوئے ہیں تو اسی قسم کا وہ سلطان شاہی کا بادشاہوں کے یہاں کرنے کو پر ملے ہوئے ہیں وہ بورستان کی طرف جاتا ہے دلی کی طرف جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں کی اپارچونٹی تو دونوں کی اچھا ملی تو کیا ہوا تھے؟ پھر بد شریف ان اپرچیز को جو لیتا ہے تو اسی اپنی سرشٹ پہ جاتا ہے وہ मुर्दार کی طرف جاتا ہے کوا نیک سرش باز جو ہے اس کو یہاں جو بال و ملتے ہے وہ سلطانوں کی طرف आज کی ہاتھ जाकर اوپر جا کے بیٹھتا ہے फैक्टर کہا کہ بتاؤ ڈٹرمنگ है یہاں کی اسباب وغیرہ ہے یا ہے انسان کی رومی کا یہ قول اقبال نے اپنے ہاں نقل کیا ہے اپنے اس سوال کے جواب میں یہ وہی اقبال ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانلم بھی, بھی یہ ہاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میں کہتا ہوں کیا ہو جاتا ہے جہاں جب یہ ستیہ ناسی پگی رومی یہ رہا ہے بےڑا گرو کر کے رکھ ہے وہی اقبال اپنے ہاں یہ سوال اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کا جواب نقل کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا خود کہتا ہے تو وہ بات کہتا ہے خالی رکھی ہے خامہ خامہ ہات میں جبی تو اپنی کرنوشت خود اپنے قلم سے نکتی خالی رکھی ہے خامہ ہات میں جبی وہ یہ کہتا ہے صحیح قرآنی نظریہ یہاں آتا ہے تو یہاں یہ کہتا ہے ساتھ بال بازارا سوئے سلطان برت بال داغا راہ بگو رستان صحبتے گل دانا را سازت رخ آدمی اصحبتے گل تیرا بخت دانے کو مٹی میں ملا دیجئے تو وہ درخت بن جاتا ہے انسان کو مٹی کے اندر ملا دیجیے تو مردہ ہو جاتا ہے باہر اصباب جو ہیں ان سے آپ دیکھیے سرشٹی کے اعتبار سے دانہ ار جن بھی پذیرت و تاب تا کد سیدے شہائے آفتاب مٹی میں مل کے دانے کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر وہ اس طرح ابھرتا ہے وہ پھر شا یا آفتاب کو بھی اپنا شکار کر دیتا ہے اپنے جد کر دیتا ہے آدمی کو اسی طرح سے خاص میں ملا دیجیے جیسے دانے کو آپ نے بنایا ہے تو وہ دیا ہڈیاں گل جانے سب ہے نا جبڑوں کرنے کا بھی مثبت ہے لگتا آٹھ اگلا بھی کاری لئیے سیادہ نشے ماؤ جہ نے من بگول گفت بگو یا سینا چاک چیری رنگ بب اور باد و خاط پھول سے میں نے پوچھا کہ یہ تو اپنے رنگ اور گو جو ہے مٹی سے یہ چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے گفت گل اے ہوش مندے رفتہ ہوش ہوش مندے رفتہ ہوش <تصفح> کہتا ہے چون پیا گیری از برکے خموش عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے اس نے یہ کہا جیسے وائرلیس سے تم کا دام دے دیتے ہو اسی طرح سے ہوں ہاتھ سے یہ رنگ و بج لے لیتے ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے یہ پیام خاموش جو ہے یہ یہی کی طرف اشارہ ہے جی کیوں پیام گیری اور درکے خاموش یہ جی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس نے کہا ہے یوں ہم کرتے ہیں جا بتن مار ارف جان بتن مارا ز جذبے اینو آ جذبے تو پیدا ہو جذبے ماں ہاں بات ساری یہ ہے جذب جو ہے کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لینا اس سے یہ سب چیز ہوتی ہے میرے ہمارے جسم کے اندر یہ جو جان ہے یہ ہم ادھر ادھر سے چیزوں کو جذب کرتے ہیں تو یہ پیدا ہوتی ہے گل نے یہ بات کہی پھول نے یہ بات کہی جذب سے اصل یہ ہے کہ ہمارا یہ جزب جو ہے یہ تجھے نظر آ جاتا ہے اور تو جن چیزوں کو اپنے اندر جزب کرتا ہے وہ نظر نہیں آتی وہ تیرے اندر تیری ذات کا کچھ جزب بنتی کری جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے ورنہ اصل چیز یہی ہے کہ ادھر ادھر سے جو کچھ جزب کرتا ہے انسان اس سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پہلے کہ بالکل بڑھ سلا وہاں فطرت تھی ہوٹل چینج نہیں ہو سکتی یہاں صلاحیت رکھی ہوئی ہے لگن کرنے کی اب یہاں ماحول کا اثر لے آیا یہ سوشیالوجی میں آیا ایک بات کہ جس قسم کا ماحول ہوگا اس قسم کا انسان اس سے بن جائے گا یہاں یہ چیز آ گئی اس لیے یہاں اس کو آنا پڑا عرصی ہندی کو اگر یہاں نہ آتا تو تناسف ان کے یہاں کا جو تھا وہ باطل ہو کر آ جاتا ہر نئے جنم کے اندر آ کے جو یہ امکان ہے ان کے امپروو ہونے کا جنم کے اعتبار سے اگر وہ کوے کی سرش لے کے آتا ہے امپروومنٹ یہاں ہوگا کہ سب تو یہاں یہ جو عمل کا ان کے لیے میدان دیا گیا ہے اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے نا تو نتیجہ پھر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اپنے ماحول سے صحیح چیزوں کو اگر یہ جذب کرتا ہے تو پھر اس کے یہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہاں سے یہ غلط چیزوں کو دل کرتا ہے تو یہ غلط بن جاتا ہے یہ صحیح چیز کے اوپر آگے آپ جا لیکن اس کو دینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ کلاسوں کا مسئلہ وہاں اس کا جو تھا وہ باطل ہوتا تھا ہندی تو ہندی سلسلہ تو سارا تضاد سے بھرا ہوا ہے یہ اس نے جی باتیں یہ کہیں اتنا کہا کہ اس کے بعد پھر جناب سروش یہاں سے نیوز جس کو کہتے ہیں وہ سروش نیوز ہے نا ان کی گریس ایک دیوی ہے وہ جو آٹف کہتے ہیں عربی میں فارسی والے سروش کہتے ہیں یہ جی اس کو نیوز کہتے ہیں وہ جو انٹیوشن یا کشپ یا انہان دے کے آتی ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب نوائے خامہ غالب سریر خامہ نوائے سروش غیب سے خیالات آتی ہیں انٹیوشن جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اب یہاں یہ چیز کہی سے یہ پہلے وہ ایک نہایت خوبصورت بیوی کی شکل میں یہ آئے گی وہ جلوائے سروش ہوگا اس کے بعد غالب نوائے سروش وہ آ کے کچھ بات کہے گی میں نے کہا نا کہ گراموں کے لیے تو ایسا مٹیریل ہے اس کے यहां یہاں آیا تھا یہاں اب آگے بڑھنے کے لیے کوئی بات نہیں بنتی تیسرے کہ کریں کیا چھڑائیے ہاں جی جو ہم آرگے بیٹھا ہوا ہے اب یہاں سے پیزا چھڑانے کے لیے درمیان میں اس کو لیا بڑا خوبصورت ہے جلوائے سروش پھر وہ ایک نوائز سروش اپنی غزل دے دیتا ہے اور اسی के अंदर फिर یہ आगे چلے جاتے हैं हम آج سفا اکتالیس تک آ جلوہ جلو شروع ہم آئندہ رہے شکریہ